یہودی اپنے آخری مسیحا کے انتظار میں ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے انتظار میں ہیں مجوسی زرکش نطر کی آمد کے انتظار میں ہیں ہندو تلکی قرآن کا انتظار کر رہے ہیں بدھ مت والے ایک آخری متیہ یعنی بدھ کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے ہاں امام مہدی کا انتظار ہو رہا ہے لیکن وہ دو انداز سے سنی حضرات کہتے ہیں کہ وہ ہمارے حسدہ کے امام مہدی ہوں گے یا حضرات کہتے ہیں کہ وہ ان کے امام مہدی ہوں گے اور یہ تمام مذاہب والے ان آنے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے اب آپ سوچئے کہ جب یہ تمام کے تمام ایک وقت میں آ جائیں گے اور ہارے کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کا مذہب غالب آ جائے تو قیامت آنے میں صبح کیا باقی رہے گا <سید> <تصفيق> عزیزانمان دین میں ان عقائد کی کوئی گنجائش نہیں ہے پرانے کریم میں ان آنے والوں کا کوئی ذکر نہیں معمورین من اللہ کا عقیدہ بھی ختم نبوت کے منافی اور دین کی نفیض ہے اور یہی میری پکار ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کسی اور نام سے کوئی معمور من اللہ آ سکتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ بمصطفی بے کے دین ہماوس اگر معاون رسیدی تمام اللہ بھی حکومت ہے جسے خدا نے کتاب کا وارث قرار دیا تھا اور جس کے ذمے امر بن معروف اور نہیں امن کا فریضہ عطا کیا تھا نبوت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گئی لیکن وہ فریضہ رسالت کہ جس کی روح سے اس دین کو دوسروں تک پہنچانا اور اسے عملاً متشقل کر کے دکھانا تھا اب یہ فریضہ امت محمدیہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا اس امت کے علاوہ اب کوئی اور معمور من اللہ نہیں ہو سکتا یہ ہے میرا پیغام کے جس کا میں عام چار کرتا چلا جا رہا ہوں میرے پیغام کا اولا نقطہ مذہبی فرقہ بندی سے متعلق خدا کی طرف سے جو دین ملا وہ ایک تھا اس دین کی بنیادوں پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت تیار کی وہ امت واحدہ تھی اس امت کا ایک خدا ایک رسول ایک ضابطۂ زندگی ایک نسب و حیات ایک نسل اور ایک منہاج تھا ان میں کوئی اختلاف نہ تھا کوئی تفرقہ نہ تھا اختلاف کو خدا نے آزاد قرار دیا ہے فرقہ بندی کو بنستے سے صرف صرف ہے اس لیے اس امت میں باہمی اختلاف کیسے پیدا ہو سکتا اور سر کے کیسے وجود میں آ سکتے تھے لیکن جب دین مذہب میں تبدیل ہو گیا تو امت کی وحدت پارا پارا ہو گئی اس میں سینکڑوں اختلافات نمودار ہو گئے اور ان اختلافات کو رحمت کہہ کر پکارا گیا آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان کا ایک ایک فکرا اختلاف و امتی رحمت کہا جاتا ہے یہ کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں بنسکری کہا گیا ہے کہ اختلاف خدا کا عذاب ہے اور اس فکرے کی روح سے کہا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جی ہاں باقی دنیا کے لیے ہوا کرے میری امت کے لیے اختلاف تو رحمت ہے آپ نے غور فرمایا کہ بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے لہذا اس کی وجہ سے اس امت میں متعدد فرقے پیدا ہوتے چلے گئے جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا اور ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں اور باقی سب گمراہ لہذا جہنمی ہیں لیکن سوال کسی ایک فرقے اور دوسرے فرقے کا نہیں دین میں سرے سے فرقوں کا وجود ہو ہی نہیں سکتا فرقے مذہب میں باقی رہ سکتے ہیں دین میں نہیں اس لیے جب قرآن کریم کا نظام قائم ہوگا تو اس میں صرف امت مسلمہ ہوگی اس امت میں فرقہ کوئی نہیں ہوگا یہی میری دعوت ہے میں بار بار اعلان کرتا رہتا ہوں کہ میرا تعلق کسی مذہبی فرقے سے نہیں اور نہ ہی میں نے کوئی نیا فرقہ بنایا ہے ظاہر ہے کہ جو شخص فرقہ بندی کو قرآن کریم کی نسل شریح کے مطابق صرف سمجھتا ہو وہ خود کوئی فرقہ کیسے منا سکتا ہے میرے پیغام کا اگلا نکتا دین اور دنیا کی تنویت یعنی ٹو الزم دین اس لیے دیا گیا تھا کہ انسان اپنے دنیاوی امور قوانین خداوندی کے مطابق سر انجام دے یا علامہ اقبال کے الفاظ میں انسان دنیا کا ہر تالا دین کی چابی سے کھل اس تعلیم کی روح سے دین اور دنیا مذہب اور سیاست میں سنویت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن جب دین مذہب میں بدل جاتا ہے تو اس میں مذہبی امور اور دنیاوی امور دو الگ الگ شعبوں میں بٹ جاتے ہیں دنیاوی امور ارباب سیاست کے سپرد ہو جاتے ہیں اور انہیں مذہب سے تعلق نہیں رہتا امور مذہبی مذہبی پیشوائیت کی تحویل میں آ جاتے ہیں اور امور دنیا سے انہیں کوئی تعلق نہیں رہتا دونوں کے دوائر الگ الگ, الگ اور متمیز ہو جاتے ہیں اس تصور کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ دنیا اور آخرت دو الگ الگ شعبے ہو جاتے ہیں دنیا داروں کا آخرت میں کم حصہ قرار پاتا ہے اور آخرت سوارنے والے دنیاوی مقاد سے محروم رہتے ہیں یہ تصور پرانے کریم کی تعلیم کے یکسر خلاف ہے حقیقت یہ ہے کہ ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت دونوں کا وجود مذہب کا پیدا کرتا ہے دین میں نہ ملوکیت ہوتی ہے نہ مذہبی پیشوائیت ملوکیت سے مراد بادشاہت ہی نہیں اس سے مقصد ہر وہ انداز حکومت ہے جس میں خدا کا قانون جو اس کی کتاب کے اندر محفوظ ہے نافذ نہ ہو ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں پھر سے دین کا نظام قائم ہو اور یہی میرا پیغام ہے میرے پیغام کا اگلا نقطہ نظام سرمایہ داری سے متعلق مطلب ہے دین کے نظام سے غرض و غاحد یہ ہے کہ کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کا معقوم ہو نہ محتاج کہاں محتاج کس نکتا ہے مبین اینس تو کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کا معصوم ہو نہ محتاج اس نظام کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرے اور ہر فرد کو اس کی صلاحیتوں کی نمود اور اس کی ذات کی نشو و نما کے لیے یکساں مواقع میسر ہوں یکساں مواقع میسر ہوں یہ نظام اس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہو نہیں سکتا جب تک رزق کے وسائل یعنی ذرائع پیداوار پر اس کا کنٹرول نہ ہو اور ظاہر ہے کہ جب ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں رہنے کے بجائے نظام خداوندی کی تحویل میں رہیں گے تو معاشرہ میں سرمایہ داری کا تصور تک پیدا نہ ہوگا ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کی طرح دین اور سرمایہ داری ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن جب دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر ملوقیت اور مذہبی پیشوائیت کے ساتھ نظام سرمایہ داری بھی عین مطابق شریعت قرار پا جاتا ہے اس شریعت کی روح سے امبار امبار دولت جمع کرنا زمین کے لامحدود رقم کو ذاتی ملکیت میں لے لانا بے حد و نہایت جائیدادیں کھڑی کرتے جانا سب جائز ہوتا ہے بشرطے کے اس میں سے خدا کے نام پر کچھ پیسے الگ کر دیے جائیں اور یوں مذہبی پیشوائیت کا کام چلتا جائے یہ کچھ کرنے کے بعد خلقے خدا پر کیا گزرتی ہے اس سے ان دولت مندوں کو آزر ہوئے شریعت کوئی واسطہ نہیں رہتا اس قسم کا تصور معیشت قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے اس کی روح سے معاشرہ کے ہر فرد کی بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنا اور اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما اور ذات کی برو مندی کے لیے سامان پرورش بہم پہنچانا دین کے نظام کی اولی ذمہ داری ہوتی ہے یہ اس نظام کا کام ہے کہ دیکھے کہ ذرائع پیداوار کا انتظام کس طرح کیا جائے جس سے وہ اس ذمہ داری سے سبق گوش ہو سکے قوم کے سامنے قرآن کریم کے اس تصور کا عام کرنا تاکہ وہ اس قسم کا معاشی نظام قائم کرے میری دعوت کا مقصود ہے واضح رہے کہ قرآن کریم کے نظام ربوبیت اور کمیونزم میں بود المشرق قائم ہے جس فلسفہ حیات پر کمیونزم کا معاشی نظام استوار ہوتا ہے وہ فلسفہ اسلام کے فلسفہ زندگی کی یکسر نفیس ہے اس فلسفہ کی روح سے نہ خدا کو مانا جاتا ہے نہ وہی کو نہ انسانی ذات کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے نہ مستقل اقدار زندگی کو نہ قانون مقافات عمل پر ایمان ہوتا ہے نہ حیات آخرت پر یہ وجہ ہے کہ میں اس حقیقت کا برطرار و اصرار اعلان کرتا رہتا ہوں کہ کمیونزم کے فلسفہ حیات کو ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ کمیونسٹ بھی میری دعوت کی اسی طرح مخالفت کرتے ہیں جس طرح نظام سرمایہ داری کے حامل اور می قرآن کا معاشی نظام اس کے اپنے فلسفہ حیات کی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے اور یہ کسی دوسرے سمسدائے حیات سے مفاہمت نہیں کر سکتا میرے پیغام کا اگنا نقطہ ہے عقل اور بصیرت دین اپنے ہر دعوے کو قرآنی سرد کے ساتھ پیش کرتا اور علم و بصیرت کی بنا پر منواتا ہے وہ قرآن کریم کی مستقل اقدار کی روشنی میں عقل انسانی سے کام لینے کو مومنین کا شیوا قرار دیتا ہے وہ مومنوں کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ وہ اور تو اور آیات خداوندی کے سامنے بھی اندے اور گہرے بن کر دہی جکتے وہ انہیں عقل و بصیرت کی روح سے مانتے ہیں قرآن کی روح سے ایمان نام ہی دہی کی صداقتوں پر دل اور دماغ کے کامل اطمینان کے بعد یقین کرنے کا ہے لیکن جب دین مذہب کی سطح پر آ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے علم و عقل کو دیش نکالا دے دیتا ہے. اس لیے کہ مذہب پنبتا ہی تاریخیوں میں ہے اس کے پاس نہ اپنے کسی دعوے کی تائید میں قرآن کی سند ہوتی ہے نہ عملی اور عقلی دلائل جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس پر آنکھیں بند کر کے چلتے جانا اس کے نزدیک سراط مستیم پر چلنے کا نام ہے جو کچھ ہم سے پہلے کسی انسان نے کہہ دیا اس پر کسی قسم کی تنقید کرنا یا اسے قرآن کریم کی روشنی میں پرکھنا انتہائی گستاخی اور الحاد اور بے ہوتی ہے اگر آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا کسی اور مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کسی ایسے عقیدے کے خلاف جو متوارس چلا آ رہا ہے کسی خیال کا اظہار آپ کو مرتد بنا دے گا جس کی سزا موت ہے ہفتہ کے ہمارے بچوں کو سب سے پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے کہ خطائے بزرگ گرفتن خطا بزرگوں کی غلطی کو پکڑنا بڑی خطا ہے مانا جاتا ہے کہ بزرگوں کی غلطی ہے وہ لیکن اس غلطی کو غلطی کہنا جہنم میں پہنچا دے گا نتیجہ اس کا یہ کہ وہ غلطی شروع میں اگر وہ پانی کی طرح سے تھی تو پھر آہستہ آہستہ مرور زمانہ سے منجمد ہوتی ہوئی وہ پتھر کی چٹان کی طرح سخت ہو جاتی ہے اور اس کے صحیح ہونے کی سند یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اسلاف سے اسی طرح سے چلا آ رہا ہے میری قرآنی بصیرت کے مطابق اس قسم کے تصورات اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں اور میری دعوت ان کے خلاف سدائے احتجاج ہے اسلام روشنی ہے تاریکی نہیں قرآن کریم نو انسان کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے دیا گیا تھا وہی کی روشنی میں عقل انسانی سے کام لینا دین کا بنیادی تقاضا ہے مغربی فلسفر لاس کے الفاظ میں جس شخص نے جس شخص نے گہی کو منوانے کے لیے عقل کو त्याग دیا اس نے عقل اور گہی کے دونوں چراغ گل کر دیے اس کے بعد میرے پیغام کا اگلا نقطہ دین میں عورت کی پوزیشن سے متعلق پرانے کریم کی روح سے ہر انسان انسان ہونے کی جہد سے واجب و تقریم ہے اور عورت بھی اسی قسم کی انسان ہے جس قسم کا انسان مرد ہے انسان ہونے کی جہت سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ذائق نسل کے سلسلے میں اس فطری وظیفہ کے علاوہ جو عورت سے مخصوص ہے مرد اور عورت کی صلاحیتوں میں کوئی فرق نہیں عورت زندگی کے ہر شعبہ میں مرد کی رفیک ہے اور ان کی باہمی لفاقت سے زندگی کی گاڑی آگے چلتی ہے لیکن مذہب نے ہمیشہ عورت کو مرد کا غلام بنا رکھا وہ اسے مقام انسانیت دینے پر کسی صورت پہ مند ہوتا ہی نہیں اس کے لیے اس نے ایک عقیدہ وضع کیا کہ خدا نے پیدا تو آدم یعنی مرد ہی کو کیا تھا لیکن جب وہ تنہائی کی وجہ سے اداس رہنے لگا تو اس کی پسلی سے عورت کو نکالا تاکہ اس سے اس کا دل بہل جائے گویا فطرت کے تخلیقی پروگرام میں مقصود ذات مرد تھا عورت محض مرد کا دل دہلانے کے لیے پیدا کی گئی تھی لیکن عورت نے شیطان کے سرے میں آ کر مرد کو بہکایا اور اس طرح اس بے گناہ کو جنت سے نکلوا دیا اس بے گناہ کو پھر عورت چونکہ پسلی سے پیدا کی گئی تھی اور پسلی کی ہڈی ٹیڑی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ اسے سیدھا کرنے لگے تو ٹوٹ تو جائے گی سیدھی کبھی نہیں ہوگی لیکن پرانے کریم کی روشنی میں یہ ضرورت ہے کہ ہم ان عقائد کو ایک ایک کر کے پرکھیں اور دیکھیں کہ دین نے عورت کو کیا مقام دیا ہے کیونکہ یہ عقائد قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہیں اس لیے میں ان کے خلاف مسلسل آواز اٹھاتا رہتا ہوں میرا پیغام عورت اور مرد دونوں کے لیے یکساں مقام انسانیت کا پیغام ہے یہ عقیدہ کہ عورت مرد کے دل بہلانے کے لیے پیدا کی گئی ہے اس قدر عام کیا گیا کہ خود عورت نے بھی یہی سمجھ لیا کہ اس کا مقصد زندگی مرد کے لیے جازب توجہ بننا ہے اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہے کہ عورت ہر وقت اپنی نمود و نمائش کی فکر میں غلطہ اور پیجہ رہتی ہے پرانے کریم نے جو عورت کو زینت و زباش کی نمود سے منع کیا ہے تو اس سے وہ عورت کو اس کے صحیح مقام انسانیت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تیرا مقصد زندگی مرد کا کھلونا بننا نہیں شر سے انسانیت کا بلند مقام حاصل کرنا ہے میں <تصفح> عورت تک خدا کا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں میں دنیا میں قرآن کے اس تصور کو عام کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب عورت اور مرد کے متعلق گفتگو گفتگو, گفتگو کریں تو دو انسانوں کی حیثیت سے گفتگو کریں یہ دونوں انسان ہیں اور انسانیت کی میزان میں ان کا وزن یکساں ہے میرے پیغام کا اگلا نقطہ برادران عزیز تاریخ پاکستان سے متعلق آپ نے غور کیا ہوگا برادران جی کہ ہمارے ہاں عقیدہ و عمل کی تمام خرابیوں کی علت العلم یہ ہے کہ اسلام جو ایک دین تھا مذہب میں بدل چکا ہے لہذا ان خرابیوں کا علاج صرف ایک ہے کہ اسے مذہب کے مقام سے اٹھا کر پھر اس دین میں تبدیل کر دیا جائے جسے خدا نے نو انسانی کے لیے قرآن کریم میں عطا کیا تھا اور جسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً متشقل کر کے دکھایا تھا سوال یہ ہے کہ اس مذہب کو دین میں بدلنے کا طریقہ کیا ہے میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ دین ایک نظام حیات ہے جس میں خدا کے احکام کو بطور قوانین نافذ کیا جاتا اور ان کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ کسی حکم یا اصول کو بطور قانون اسی صورت میں نافذ کیا جا سکتا ہے کہ ان اصولوں کے ماننے والوں کی اپنی آزاد مملکت ہو دوسروں کی مملکت میں مذہب کو باقی رہ سکتا ہے دین نہ قائم ہو سکتا ہے نہ باقی رہ سکتا ہے چنانچہ جب غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے آزا، الگ آزاد مملکت کے حصول و قیام کی تاریخ شروع ہوئی جسے تاریخ مسلم لیگ یا تاریخ پاکستان کہا جاتا ہے تو اس وقت دو اسلام جاری ہوا اور اس نے قرآنی خطوط پر اس تاریخ کا پورے شد و مد سے صاف کیا جو حضرات اس تاریخ کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی پیشوائیت کی طرف سے اس تحریک کی سخت مخالفت ہوئی بجس چند افراد سے علماء کا گروہ مجموعی طور پر اس کا مخالف تھا اس گروہ کے سر خیل مولانا ابوالکلام آزاد مولانا حسین المزوی قفایت اللہ مرحبین جیسے اثار شرے مبین تھے تاریخ پاکستان اور ان حضرات کی طرف سے اس کی مخالفت در حقیقت دین اور مذہب کی کشمکش تھی اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں نے اس تذکرہ کی ابتدا مولانا آزاد مرحوم سے کیوں کی یہ حضرات اسلام کو ایک مذہب سمجھتے تھے دین کا تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں کلمہ نماز روزہ حج ذقات اور یہ پانچوں کے پانچ ہر اس مملکت میں ادا کیے جا سکتے ہیں جو ان کی ادائیگی پر پابندی عائد نہ کرے اور آزاد ہندوستان میں ان کی ادائیگی مسلمانوں کو پورے طور پر ان کی ادائیگی کی آزادی حاصل ہوگی اس لیے یہ کہنا کہ اسلام پر کار بند ہونے کے لیے ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے کہ اس لیے یہ کہنا کہ اسلام پر کار بند ہونے کے لیے ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے خام خواہ اسلام کو درمیان میں گھسیٹ لانا ہے ان کے مقابلہ میں فلو اسلام اسلام کو بحثیت دین نظام زندگی کے پیش کرتا اور قرآن کریم کی واضح تعلیم کی روشنی میں اس حقیقت کو نمایاں کرتا تھا کہ ایک آزاد خطہ زمین کی موجودگی اسلام کے احیاء کے لیے اولی شرط ہے ضمن آپ کو معلوم ہے برادران عزیز کہ یہ کلمہ نماز روزہ حجوت انہیں اسلام کے ارکان یعنی ستون یعنی پلرز کہا جاتا ہے یہ پانچ پلرز ہیں یہ پلرز تو آپ کے یہاں کھڑے ہیں اس کے اوپر چھپتا اور عمارت کوئی نہیں ہے ساری تقریر ان ارکان ستون اور پلر کی حفاظت کے اندر ہوتی ہے یہ قائم رہے تو کہتے ہیں دین قائم رہا کبھی آپ نے ایسی عمارت بھی دیکھی ہے کہ جسے پلر کے پلر ہی ہوں اور اس عمارت کے اوپر ان پلر کے اوپر کوئی چھت اور عمارت بنی ہوئی نہ ہو روما کے तो यह میں تو یہ چیزیں مل سکتی ہیں اور مذہب بھی تو دین کے کھنڈ راہ ہی کی شکل ہوتا ہے से میں تاریخ پاکستان سے متعلق اسی کشم सामने आई। یہ بھی سامنے آئی مذہب اصطلاحات کو وہی استعمال کرتا ہے جنہیں دین متعین کرتا ہے لیکن اصطلاحات کا مفہوم اور تصور بدل دیتا ہے کلمہ سلاب زکوٰۃ فوم حج امام جماعت عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر ثباب عذاب، کتاب و معصیت خدا و رسول وغیرہ اصطلاحات دین نے استعمال کی تھی یہ اصطلاحات اس نظام کے مختلف گوشوں کو سامنے لاتی تھی اور عمل بتاتی تھی کہ ان میں سے ایک ایک جرو کس طرح دین کی عمارت کے لیے لاجنپس ہے مذہب نے انہی اصطلاحات کو اپنے ہم منتقل کر دیا لیکن ان کا مفہوم اور تصور بدل دیا یہ سب سے بڑا مغالفہ ہے جو مذہب اپنے برسر حق ہونے کے لیے پیدا کرتا ہے یہ وہ ٹکنیک تھی جسے متحدہ ہندوستان کی تاریخ کے حامی نیشنلسٹ علماء استعمال کرتے تھے اور اس سے عوام بڑی آسانی سے فریب میں مبتلا ہو جاتے تھے اس سے اس امر کی اہمیت اجاگر ہو کر میرے سامنے آئی کہ جب تک ان اصطلاحات دینیا کا صحیح تصور قرآن کریم کی روشنی میں متعین کر کے سامنے نہ لایا جائے دین کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ اس کی حیثیت بنیادی تھی اس لیے اس فریضہ کو میں نے خاص طور پر اپنے ذمے لیا اور اپنے وقت کا بیشتر حصہ اس کی ادائیگی میں صرف کیا اور اب تک کر رہا ہوں اس سلسلہ میں میری متفرک کوششوں کے علاوہ لغات القرآن بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کے پیش کردہ تصورات کا صحیح مفہوم متعین کر کے سامنے لایا جائے یہ کتاب قرآن الفاظ کے معنی ہی نہیں دیتی دین کے تصورات کا صحیح مفہوم بھی متعین کرتی ہے میری پیش کردہ قرآن فکر کے سمجھنے کے لیے اس بنیادی نکتہ کا سمجھ لینا آج بس ضروری ہے یعنی اس نقطہ کا کہ ہمارے ہاں الفاظ اور اصطلاحات تو قرآن ہی کے رائج ہیں لیکن ان کا مفہوم بالکل بدل چکا ہے دین کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان اصطلاحات کا صحیح قرآنی مفہوم سامنے آ جائے میرے پیغام کا اگلا نکا اسلامی نظام مملکت سے متعلق ہے تاریخ پاکستان کی کشمکش کے بعد پاکستان حاصل ہو گیا پاکستان بننے سے ایک آزاد خطہ زمین کو مل گیا تو اس کے بعد اس میں صحیح اسلامی نظام قائم کرنے کا سوال سامنے آیا اس لیے کہ خطہ زمین کا حصول مقصود مذاق نہیں تھا یہ ایک و والا مقصد کے حصول کا ذریعہ تھا لہذا اصل کام کتا زمین کے ملنے کے بعد شروع ہوا اور یہ منزل بڑی کٹن تھی اب دین کے نظام سے مفہوم یہ ہے کہ زندگی قوانین خداوندی کے مطابق بسر کی جائے لہذا اس سلسلے میں بنیادی سوال یہ تھا کہ وہ قوانین کون سے ہیں جن کے نافذ کرنے کا ذریعہ اسلامی حکومت ہے اس سوال کا جواب بظاہر بڑا آسان اور واضح ہے اور وہ یہ کہ خدا کے قوانین سے مراد اس کی کتاب نے دیے ہوئے آکام و قوانین ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس کتاب کا انداز یہ ہے کہ اس میں کچھ احکام متعین طور پر دیے گئے ہیں لیکن دیگر امور کے متعلق صرف اصول اور حدود دیے گئے ہیں مقصد اس سے یہ ہے کہ ان اصولوں کی روشنی میں جدید احکام وہ امت خود متعین کرے جو دین کو بحثیت نظام قائم اور متشقل کرنے کا ذمہ لے پرانے کریم کے متعین کردہ قوانین ہوں یا اصول یہ سب ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گے ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا حق کسی فرد یا جماعت حتیہ کے ساری امت کو بھی نہیں ہوگا لیکن ان اصولوں کی روشنی میں مرتب کردہ آکام حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے ان میں اس قسم کی تبدیلی اسلامی مملکت کرے گی جسے اس طلح میں خلافت علا من حاج نبوت کہتے ہیں اس مقام پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں خلافت علا من حاج نبوت کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک نظام کی شکل میں قائم کر کے دکھایا اسے قرآنی مملکت چاہیے ظاہر ہے کہ یہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا اس نظام کو آگے بھی چلنا تھا رسول اللہ کی وفات کے بعد یہی نظام حضور کے سچے جانشینوں کے ہاتھوں آگے چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دور کو جس میں یہ قرآنی نظام قائم رہا خلافت علا من حاج نبوت کا زمانہ کہا جاتا ہے